امبیا محمدنصطفی ولا علی و اصحابیسمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى من بد کلا ملو آلئی تسلیم تو سیدی یا رسول اللہ علی گوا صحابی قیا سیدی یا, یا حبی بل صلات و السلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیجین وعلا آلک و صحابکہ یا مکین قلوب المؤمنین سامین ہمد و درو و بعد آج دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق کا و جلا اندر ناچیز چیز نو نفس و شیتان ہر شرط تو محفوظ فرما حق سمجھنے بولنے چلنے مرنے دی تو بستی پرانا شیر شاہ ملتان شریف اندر برادرم محمد سلیمان وریا صاحب نے عید الفطر تو دوسرے دن اج دی اے روحانی محفل دا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہ دی اس دیانا خدمت شرف قبول بخشے اور جس مقصد دی خاطر انہ نے اس محفل کا اہتمام ہے اس مقصد ناری تالا پورا فرما وریہ صاحب نے مینو موضوع دتا ہے شان اہل بیان صحابہ اور شان صحابہ جب کے موضوع ان دو جزا ہر جز ایک مستقل موضوع ہے جد واسطے طویل وقت درکار آہل بی کرام حردوار اللہ تعالی عل مجمع ان کی زبانی صحابہ دی شان ایک علیحدہ موضوع مستقل دو تین گھنٹے اس موضوع آستے درکار ہیں اور صحابہ ہے کرام دی شان اہل بیت کرام دی زبانی یہ پھر ایک مستقل موضوع ہے وہ ایک وقت درکار مناسب ہوئیے ان دون جڑا تھوڑا تھوڑا حصہ جناب نو نا دیا چندک روایات صحیح مستند کتابوں نے लेकिन भाई और ये भी कह रहे सर चिश्ती साहब तो लोग एक शिकवा रखते हैं कि यह मौजू जड़ा दिता जाए उस बेतमाम ही बयान नहीं करता یہود نہ انگریزان دے خلاف انگریزی دے خلاف ٹر پہ جتوں تک اس شکوے دا تعلق یہ بالکل بچا ہے یہ شکوہ بالکل صحیح ہے میری اے شہ دینی ضرورت دے نال طبیعت اثانیا اور مجبوری بن گئی جی میں کسے دی طبیعت مزاج بن جاندہ ہے نا کفر مخالفت جہی ہے بالخصوص یہودیت دی مخالفت یہ میرے مزاج دے اندر رگ رگ چ رچ گئی اور سا میری یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان دی رگ رگ چرش نچا چھوڑ جب تک یہ مخالفت مسلمان دگ رگ چ نہیں رچے گی مسلمان نہیں بن سکتا علاج آتے شرومی کے سوز میں ہے تیرا ترا سن پتا ہے یہ فرقے کے ایک بیان دینا, حق مذہب دے ایک بیان دینا, دا کلا کما ہو جائے یہ کوئی شہ بھی نہیں ان مسئلہ تھا نہیں بناتے دیں खुद बचारे अंग्रेजी गुलाम हैं, हैं। उना दे पार है अंग्रेजी माकूम है उन्होंने पर लाया उठते फिर असा इना लाव वाले जड़े अ बनना चाहते हैं जो बज गए इन्हों पर पर आपे टुट जाए कोई शह भी नहीं असा अल्लाह तला के फदलो क्रम दीन भी समझ सियासत भी समझ मामलात समझे اس لیے روہے زمین جہی ہے اس دی تمام جو صورت حال ہے وہ سڈے سامنے اسا میں نہیں بول رہا اسان گل کرنی ہو بنیادی ساری پریشانی اے فرقے نہیں ساری پریشانی یہودیت ہے جس دے اندر سارے مبتلا ہیں भाभी भी फसे पैन शीए भी फसे पैण बरेलू फसे पैन यूदीयत के जाल के अंदर सारे फसे पै करके जरा बंदा यूदी प्लेटफार्म तो आवे ना उन जो खुदा रसूल के बहाज तो आवे ना उस بڑی میں گل کر دلہ تعالی نختلاف رسول کریم نختلاف صحابت کے مننے چختلاف اہل بید کے منخلاف قرآن مجید کے منچ اختلاف کوئی کن سپارے گوگی توانو سہ اختلافات نظر آؤ لیکن کچھ سمجھ نہیں لگتی انگریزی بندہ ہوے تے سارے من متفق ہو جائے شیچ ہابی بریلوی سارے ہو نہیں سمجھ نہیں لگتی بھی یہ خدا رسول نالوں انگریزی تے اگریزریزی لوگوں وڈا کو سمجھتے ہیں میں تو تمہوں ایک گل کرنا چاہتا مسٹر جناح جاند قائد آزم جنوب آ جان دف تک کسی کے منہ گل سنی جی یہ شاع آ ساڈا وادی آدھے سڈا بریلوی آدھے نے ہے کدی یہ بھی سنیا جی کسی آخیا ہوا نہیں سکی اکبر دے بارے کوئی کے آکنگ نہیں فاروق آزم دے بارے نہیں اس خسرے دے بارے کیوں سارے متفق نہیں میں ان کمینیاں تو پوچھنا کیا سدھی کے اکبر برائی نظر آئی ہے تو لانتی اس مسٹر چ نہیں نظر آئی مجھ نہ کوئی نہ میں فرکے فرکی پرست نہیں میں حق پرست بندہ گل کرانگا تو کوئی نس نہ تھکے <تصفح> سوال یار آخر رہے تھی ایک گل نہیں آئی تے پہلو تے اج تو لیاؤ اس تو سوچو گل کی وجہ کی ایڈے اڈے راہبر پیشوا اولیاء اللہ پاک مقدس لوگ جنہ دے عمل دے اندر کافر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے کوئی چینی نہیں کر سکے دے اندر صدیق و فاروق نو کافر جڑے نے وہ بھی متون نہیں کر سکے کہ یار فلانا ایسے چائبسی فلانا آپ سی مسٹر جنا اپنی سکی بہن ننگے سر اگریزوں ہاتھ ملا پھر دا ہوں محفلوں میں لانا سوٹ لڑائے نے ساریا برائی تو شریقتا ہے کبھی کوئی تلا بولے کہ یار بغیر ساڈا قدی عدم کیوں ہوئے الٹا میں دیوبندیاں دیا کتابیں پڑھیا آن محمد انیف شاہد دیوبندی اس کتاب لکھی قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان نشریات ادارے والے چھاپی اس ہے کہ قائد اعظم کی تربیت تو ہمارے حکیم الامت اشرف تھانوی نے کی تھی بریلویاں کا ایک ہے سید صابر حسین بخاری اس لکھیے کتاب قائد کازم کا مسئلہ تے تھڈو پتہ نہیں کی کچھ بنا رکھا اس آخیا لشک رسول سی سید جماعت علی شاہ علی پوری نے اس کی تربیت کی تھی تے جماندرو شیعہ اس شی ہے لکھ رہے ہیں خود بندی بھا بھی بریلوی سارے لکھ رہے ہیں بھائی اسمائیلی آگا خان شیع جس ناشری بنیا ہوں سوال یہ اشرف خانوی تربیت کی بریلویاں فلانے تربیت کی شیان فلانے تربیت کی یہ مطلب یہ سارے جو کھچتے ہیں اپنے اپنے پاسے ہوں یہ پوچھو کہ اس مسٹر پوچھو بھی توں کہ پسے جنہوں سارے تے کوئی آخیا جی اشرف خان بھی تربیت کی تو بھابی ہے جی جماعت علی شاہ کیتی ہے تو پھر وہ شیعہ شیا جمیا پیو دادے سارے نو ویکھیا جاوے بہن ویخیا جائے اندر اندر جناب مطلب خاندان نو ویخیا جائے وہ شادی نو ویکھیا جاوے شادی ساری کت رقم رواج دے تحت ہوئی ہے تو پھر شیعہ بنتا ہے ہوں میںار پوچھنا وا کہ خدا رسول کے منتلاف ہے اس دن چوں اتنے پا کے اور ہر وجہ کی ہے اس واسطے کہ سب تو زیادہ اسگریز منیا اگریز آخیا سی مجدد ہے ایسے کتاب لکھا کہ قید آزم مسلم لیگ اور تاریخ پاکستان چ لکھا اگریزوں نے کہا مسٹر جنا مجد ہے دا مجدد تو آڈا ہے ولی کا شہیا کا پیشوا ہے بھابیا دا اپنا ہے ہوں کوئی سمجھ نہیں لگتی کیوں سر اوہی اصل ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ ہوں چاہیوں ایک انگریز کیونکہ جہد جاگریز لگ جائے جہد اگریز لگ جائے انوام نہ ان مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے جد مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے ہر سارے فر کے آتے ہیں کیونکہ سانوں کثرت چاہیے عوام چاہیے حق نہیں چاہیے دین نہیں چاہیے خدا رول نہیں چاہیے لہٰذا نہیں کرو جے پاس عوام چوکی قبضے آئے تھی عوام زیادہ قبضے آئے گی لہٰذا بریلویاں آخیا یہ سا کہ یہ سڈے لگا بھاپیاں آخیا تا کہ یہ سال لگا شیا آخیا لگ دا مسئلہ خدا مان کا کوئی مسئلہ نہیں میں گل کر جا صاحب صحابہ کرام جس دین کا پیغام لے کے دنیا دوتے ہر پاسے قربانیاں دے کے ان لوکاں پیش قدمی فرمائی امام عالی مقام اہل بیت کرام جس دین دی خاطر اپنا کمبا اپنا گھر بار ہر شہ قربان فرمائیے مسٹر جناح میں نہ جاننا اسے دین دا قاتل دشمن سی <شی> لیکن اے یہ بئی مان نو دین نہیں چاہیے یہ شیر ناصر دے نے جوڑنے حسین پاک دی تازیت واسطے حسین پاک دے دم دی خاطر حسین پاک دے فلا شیر جوڑ کے لوکاں دے اگے ڈرامہ رچاو سوکھا ہے لیکن جس نبی سونے دے دین دی خاطر مولا حسین قربانی دیتی ہے اسی دین دا دشمن مسٹر جنا میں پوچھنا اس مسٹر سارے اتفاق رکھ کے کیا نبی سونے دے دین دے خود قاتل بنے کھلن کے نہیں بنے دا تعارف لاہور بہت بار ہوا پاٹ کر رہی سی اگر سڈا کام ہی بت تو میں سب برکات رحمت اللہ تعالی جا میں حض بلا لاہور والے انہوں دا فتوا یاد آ <كش> <coughs> <دبارے> گا لکھ دیا کہ سوال یہ تو بہت تھوڑے مسلمان باقی رہ جان گرمایا ہوئے سانو چوکھے مسلمان نہیں رکھنے سانو شریعت نبی رکھنی ہے ایک مسلمان رہ جائے یہ چنگی گل ہے ایسا مسلمان بچا دیا بچا دیا شریعت دیکھو آج کوئی کمینا کہڑا کفر کی کڑا ہے کوئی پیر کہڑا کفر کی کڑا ہے اب ہر کسی نے آخیے توں ٹھیک ہے تو شریعت گئی اصا شریعت رو ٹھیک آخنا جڑا ٹھیک ہے وہ بچ جائے گا جڑا نہیں ٹھیک رگڑا جائے سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ میں کوئی تو تو تما لالت نہیں رکھتا اللہ تعالی بدلنا کوئی تے تو, تو خوف نہیں رکھتا لیکن کل میں وہ سمجھا جاگا جی اس چونجا سال ستوجا سال کے عرصے میں پاکستان تو بات بعد تم کتے نہ میں حوالہ ایک دے کے بس اپنے موضوع والے پاسے آ جانا مسٹر جناح بہت کتاب لکھیاں گئی پاکستان تصور سے حقیقت تک بزم اقبال دو کلب روڈ لاہور دی چھپی قائد اعظم تقاریر و بیانات پروفیسر اقبال احمد صدیق کی ترجمہ کیا کی تقریر دا بزم اقبال لاہور دی چھپی خطبات قائد اعظم رئیس جعفری دی حوالا دا دے چکے ہوں عبارت صرف ایک دِن سناواں گا جس کے اندر اس نے صاف لفظا کے آخر کہ مقصد مذہبی حکومت بناونا ہی نہیں مرے پائے جن حکومت ہوں ساری کفرت چلن والی جدو وہلے دن بئیمان کفرت اتنے بنیاد رکھ گیا ہے. پچھل نام آپ سوچو پہ آپ محنت کیتی کی ہندوستان بندے مرائے پیسہ کن کا خرچہ ہوا کی انہیں تے جاندی باری اللہ نو حکومت دینی تھی نا مراد ایڈی بے قوم ساری بن گئی ہے ماسا بھی اکل نہیں گئی یہاں نہیں سوچیا کہ ایک مرلا تھا اپنے سکے برا نو دے کے راضی نے دسان ایڈے سخی جیت میں جایا بیٹھا اس علاقے والے ایک مربع میرے نال آ گئے جاؤ چیا آخو بابیا آکو بریلیاں آکھو میرے نا مربا انگریز نو سمجھا جنہیں پوری دنیا نو باندر وگو نچا چڈیا ہے انہیں کی آخیا اچھی آؤ مسلمان ہو میں بس چلیا وا تو آ لوڈ والی اللہ یزید نوسہ رسول کلمے پڑن والا نواسے رسول نہیں دے رہا کا آزم دنیا کا سب تو واشان وہ مسٹر جنا پلیٹ رکھ کے بالکل جاؤ صرف گل جواب جاب کول شیاں کول بریلویاں کول لے کے مندے چڑو میرا سر وڈو کیما کر کے کتیاں کے سڈ دو میرا نام نشان مک جائے میں کسمیا پیانا میں تے واسطے خون معاف دا اعلان کرنا جاؤ صرف ایسا جواب لے بھئی وجہ کی کیوں نے سپرد کی تھی حکومت اللہ میں اقبال سیاح سی جدو محمد علی جوہر شا, جوہر برادران جنہوں نے علی برادران بھی آندے نے محمد علی جوہر, دے شا, جوہر دے. اے جدو گیا سی خلافت تاریخ خلافت چلی تے خلافت دی. فیق لین فیق لینا اگریزا کو سان خلافت دا نظام بناو سانو علاقہ دے چولہ اقبال نے ایک نظم لکھی جس دا پورا جناب جی مطلب متن جہا ہے موجود ہے بانگے دراصل خلافت اس دا عنوان ہے خلافت کی بھیک اسے سے میں اقبال فرمایا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو آ میں حق سے نہ کر بے وفائی نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا خلافت کی کرنے لگا تدائی خریدے نا ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے نگو بادشاہ بے وقوف خلافت بھی منگ گئے کافا کو تین ایسا پتا ہے کہ جیری بادشاہی نسا حسین ورگیا دے خون نال نہ نریدیے نا وہ مسلمان واسطے خود سے شرم ہوں بےزتی سامان ہے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاغ کے نیچے بے مار کہا تھا ہے جہاں تخت جمو کا اقبال فرماندہ آسمان دلے میں دھرتی کا ان کا ملک نہیں دیکھا جس کی دی حکومت بغیر لڑ تو ہاتھ چلا بغیر مارکیٹ ہاتھ آئے وہ تو مارکیٹ لگتے نہیں تینوں بغیر مارکی تو پلیٹ کہ ایک سن گورے انگریز ایک سن کالے انگریز گورے انگریز لڑے مکاریاں غتاریاں کیتیاں مکاریاں نال انہاں تین حصے چار ہسے تین وچوں ایک حصے دنیا کے اتنے حکومت کی پھر گورے انگریز ان یہودیاں نے سو سال پرانا منصوبہ بنایا سی اقوام متحدہ عالمی حکومت کا ان جدوں عالمی حکومت ادھر بنا من کامیاب ہو گئے انہوں نے آخیا انج کرو کالے انگریز جہے سکولی سن اندر سن کالے انگریز उन्होंने आखिया यह हकूमत हम इलाक करो आप पिछा चलो ठंडे इलाक पाबंद करो साड़े गुलाम बनने अकवाम मुताहदा दरुकन बनने यूएनओ के गुलाम होकूमत व्डी के थले हो आवाम छोटी हकूमत थले हे فوج حکومت انگریز تو آزاد ہے سنا گل مکا دینا تو پھر موضوع والے پاس آنا قائد اعظم تقاریر و بیانات مزید اگر سنا کے گل مکا تقاریر و بیانات مزید اگر مکمل تفصیل سننی ہوئے. ایک قسط میری موضوع آ چکی ہے ذاتی زندگی کا تارو یہ لا چکا جمع ایک بھی ہوئی اللہ. او سامنے ہوں جا کے سیاسی زندگی کا تارو یہ لاؤں مفصل بیانات انشاءاللہ شاء اللہ لذیر, اسے سنو گے ان حقائق تو پردہ کھولیا چشتی نے جنوں تو کسے نے پردہ لایا ہی نہیں کسے انہوں نے باقرات نو ہاتھ لایا ہی نہیں یہ دو شیز ای پی ہاں جی چار ہاں قائد آدم تقاریر و بیانات جلد نمبر چار چار جلدی چ... سو یار کے اٹتالی تک تق دیا تکریر اور بیانات انگلش یا اردو جہاں ہے سن سارے جمعے مسٹر جناب جلد نمبر چوتھی سفا نمبر چار سو اکی. بے وقوف بندہ جہا ہی سوچے گا چڑھتا سیاح گا کہ ہر بے وقوف بال کی گل کریے چار سو اکی سفا امریکہ کے عوام سے نشری خطاب کراچی فروری این سو اٹتالیوں سو اٹتالی وفات ہے وفا دتالی چاکستان پہ بنتا ہے اٹتالی وفا وچ اس نے خطاب ہے یعنی وہ بالکل آخری دن نال کیتا ہے امریکہ کے عوام سے نشری خطاب کی آخیا باہر نو پاکستان ایک ایسی مذہبی مملکت نہیں ہوگی جس پر آسمانی مقصد کے ساتھ پاپاؤں کی حکومت ہو آسمانی لفظ کرنا آسمانی مقصد کے ساتھ آسمانی مقصد اسلام ہے نا کتاب اللہ ہے نا آخر میاں یہ باہر صورت ایسا انگریز ہو تو دسنے آپ ہے پاکستان خدا دے قرآن کی دے حکومت نہیں جس چلاو آن اسلام قرآن دا قانون ہو تے سارے سور پہ. تاں تے جیڑا بے مان آن دا ہے آن دا ہے. قائد آزم کی تالیبات کے مطابق پاکستان کو گے لئےے سر کٹی رہیے یہ قید آدم دی تعلیم مار کہ تھڈو مذہب خدا آسمان والی خدا دے قرآن والی شریعت آنو گل اتنے ہوئی نہیں <coughs> پاکستان تصور سے سیاحتی قتل دو سو چالی سفا میں, میں اقبال اقبال سوچی حضرت جی موتمر کے اختتامی اجلاس سے خطاب دہلی دس اپریل انیس سو چھیالی انیس سو چھیالی یعنی وہ بیان سنایا ہے انیس سو ایک سال بعد کا اور اے ایک سال پہلے کا مجرم لیگی اچھا کے بابا با مسلم لیگ مجر... اراکین مجالے سے قانون ساز کے موتمر میں تقریر پھر موتمر اختتامی اجلاس نوئے یعنی جیڑی دستور ساز اسمبلی بننی تھی اگے اس ختاب کردیا انیس سو چھیالیس ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متماح نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے بڑے جہاں روچی والا میں کنا تاگن سٹنا چیلنج کرنا دلیا نلے بن کے سور د بچے پھر تھکی پا چشتی گلا ہوں میں گلا کرنا تسا توڑ کے بکھاؤ کوئی گل نہیں تلے ہو گٹی تو لگی ہے می لگی میں اللہ کے فضل غیرت مند گھر کے اندر پیدا ہوا سمجھ آ رہی نے کوئی نہ کیوں ہزور نہیںر ہے کے نہیں, نہیں؟ پیچھے سارے لگے منافک بزرگ مخالف وہ وکیلی ہی آدھے تھے ہاں حضور خواجہ قمر الدین بھی رحمت اللہ پیر سیال آپ سرکار فرمان دے سن فرمایا ہمارے قائد اعظم رسول کریم ہے ایک وکیل ہے کہ وکیل تو قائد آزم آدے جی. آپ کتابات دے اندر فرمان دے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متمہ نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت یہ ایک ہوں نا ڈیموکریسی ڈیموکریسی آدھے نے جمہوریت جان نان ڈیموکریسی آدھے نے جمہوریت نوں. جمہوریت دے اندر خدا دی حکومت نہیں ہوں ہاں جی اتنے جمہوریت کا نام لیندریز سارے جمہوریت عوام اناس مخلوق وڈیریاں تے وڈیریا شیتانا حکومت ہوں چونجا سال ہو گیا ملک اندر جمہوریت جڑے علاقے دے سب کمینے کے کتے کے پوت ہوں اہم بنتے ہیں نہیں اوہی ایم ایل اے نہیں اوہی ایم پی اے بننے نہیں سچی بولے جی وہ شریف بندہ بن سکتا ہے اس آپ ہی صاف آدھے شریف دا کام ہی نہیں کہ نہیں اگریز ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں اسلام میں جمہوریت ہوتی نہیں جمہوریت اسلامی نہیں اسلام جمہوری نہیں اسلام تو خدا ہے لانتی دے پوتر نے جہے اسلام جمہوری ہے جمہوریت دن ہے اکثریت اسلام کا اکثریت کوئی تعلق نہیں اسلام دا حق تعلق ہے کلہ بھی کھلوتی امام حسین نے اسلے میدان جنگ کی کھو گے جی جمہوریت سچا بنتا یہ شرک ہے اسلام میں جمہوریت کا تصور تک نہیں کتاب نے جمہوریت بنی بیٹھے وہ پیر ہے کوئی خنزیر اور تجربہ مشاہدہ چونجا سال دے اندر واری اجاڑ کے ہل بھی سبق نہیں لے آئی کہ گدنا تو راقی نہیں ہوں یہ آخا گا تو, تو چونجا سال ویٹا کہ ڈیموکریسی اور جمہوریت ہوا ہے،, ہے جرم آم ہوئے فساد آم ہوئے کدی بھی اتنے انسانیت, انسانیت اسلام نہیں آ تو پھر آ سکتا ہی نہیں جی آ سکتا ہوں کدی جمہوریت نہ لینا اسلام میں ڈیموکریسی نہیں اسلام میں خلافت کا ہوتا ہے جی جی پلیٹ جی میزاں تے کے تے اپنے آپ اگے کر کے نہیں اور میں تعین اس ملک دی غلامی دی پہلے دن تو ایک دلیل دینا میں اگلے اچھی خطاب کیتا ہے، جی دن لاہور چاہن شپ لاہور ہے جی اندر بھی میں بیان کیتا ہے अगर चे आवाम लोग गलब ही है ना मेरा खिताब की पहले, नु, पहले नु रो रहे होंगे ने पहले नो रहे होंगे जी मगरली पहले तो बढ़ जाती मैं उल की मैं थोड़े न भी गल करना ईमान दसो बी संघी होना ने پہلے دن جیڑا حلف اٹھایا ہے سرکاری عہدہ سنبھال کے وہ کیڑا دسو می جورنر جنرل گورنر فوٹو بھی ہے حلف چکتا پیا حلف چک رہا اگریز نال بیٹھا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بحیثیت گورنر جنرل چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو قائد اعظم کی تقریر وہ بھولے ہو تو اڈے ہی بھولے بن گیا جو سوائے چاول خان کو کو پتہ نہیں لگتا کہ ووٹ نہیں پہ یعنی شریف آدمی رو شریف کھلو جائے کل میں موٹی جی گلے پہ کرنا نہیں تیار یار سمجھ بھی گورنر جنرل جنرل بنا وڈا گورنر گورنر ہے سوبے دا ہر سوبے دا وکر گورنر ہوں جا چار سوبیا گورنر ہو گورنر جنرل وزیر آلہ بھی اچھا وزیر آزم، تو پہلا جیڑا ہے، ایسی گورنر ہاكم کہڑے سن بابا بابا آزادی بھی مندی آزادی جھنڈے لائی كلے نے چودہ اگست डुब नहीं मरिया आजादी मना दिया हूं तो जो मसला है यहूदियत है जी सा मुसलत इच्छो वहा निकलना चाहता है तो नहीं निकल सकता करना चाहता है तो नहीं निकल करता जो मर्जी करना चाहे नहीं निकल कर मुकर थोड़े मेरा मतलब झेलम तद लिया सताइसवी जल सद्या बाईसवीं सद्या चालीसवीं जल सद्या जुड़ गया लला करके ختم, ایتھے لکھی, ختم او لکھی, ای ختم مر گیا تے. مرا, مریا سن دے نے, مرے نہیں سن دے. او مرو مرے نو سنا منا ہے. دا دے سن دے. نہیں مرد مرنے والے جانے میں جی اب یہ نہیں پہ سنتے نہیں جی مردے نہیں کیڑے آخ قبر والے میں تینو ہک گل سنانا نہیں وہ علیکم دین وہ الا جواب جاب دالا علیکم سلام تین میں تیرے کن پتہ نہیں ایڈا کوئی گند فسیا ہے اللہ تعالی نے پرانے مجید اندر کافران مردہ آخیا کفار مرد ہیں اصا جو حق نہیں سنتے کافر واگوں وہ اصا اوے مرتے بنے پایا اپنے توحید دے مستر جناح صاحب دی اہلی آج ریتی جنا رتی دے پہ جی آ سی اماں چاہی جی اما اما وی بہن ہی ویک لو تر بہن ویخنی بابا چھپڑا آ ساری بہن بیٹھی نالی کھڑی ہے تھلے اگریز فوٹو تھلے نیولی واڈیا یہ امریکہ کا انگریز ہے ہتھر لگے کہ چوڑا یہ اگریز بیٹھا جی اتنے بہن بیٹھی لکھ دکبر بوکتا پیا یہ بہن بڑائی کھڑا سا مواویہ بکواس پی ہوں ایڈے وڈے کتے جم کے قائد بھی سارا کچھ ہے امیر معاویا جنگ کہی شاید میں میں قسم کی کر کے آنا جب قدرت میری جان ہے سیدنا معاویہ سرکار دے درد دے کتے پیران دی خاک بھی یہاں سورا افضل शीशा नी वेखिया अपना शीशा वेखे ते बंदा पता लगए एक बंद गटर टी छसीने बहुत कपड़िया चाहिए शर्म नहीं आनी चाहिए जिन्हों के कायद हो टिया लिबड़ी कौम सही अनुभव कह अपनी थी जी अमरीका निकाहता हर एतवार लंदन दे अंदर दे वे चुण वे चुण वे के अंदर सैनेमा वेखी किताबा पढ़ के किसी हथ नहीं लाया क्यों اتے ہاتھ لاؤں بڑا کچھ لگ جانے خلاف گلا ختم دیا فلاند کر جنگ سی لگ الحمد للہ نہ چیز چیشتی کسی نہ مینوس لوبڑ کی پرواہ ہے نہ اس لوبڑا منع کی پرواہ ہے میں نے صرف اللہ رسول کوئی نہ بولو سبح کی گل کرا ہوں تو تسا ہوں بابا ہوں تو بناونا بھی گوارا نہیں کرنا <laughs> بابا جہاں بناونا بھی گوارا نہیں کرنا اللہ تعالی گئے میں <laughs> ایک گل سی دوجو حوالے نال سیدنا داروق نا آزم رضی اللہ تعالی جڑی انہوں نے مولا علی مشکل پشا دی کی تاریخ اندر کی پھر ایک گل سیدنا معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوی دی بگز صحابہ سرحد تے جہرا اس نال بوجھ رکھے گا توڑ تک بوجھ رکھتا جائے صدیق اکبر سیکبر پہنچے گا صدیق اکبر سی کے رسول کریم تے رسول کریم تو جبریل جبریل امین تو رب العالمین نال نال رکھ سکتا ہے وانڈ تے تقسیم نہیں اتنے جدائی نہیں شگرات اخبار من رحب لکھیا یہ اور بغض دی سارے پیار رکھتا جائے گا سمجھ آ کوئی کو پہلی گل جڑی میں سنانی ہے سیدنا فاروق آزم دی وہ ہے امام محدث دارا کتنی رضی اللہ تعالی دی کتاب دے حوالے سارے آسان جن کتاب دستے مخرتا امام ابن حضرت مکی رحمت اللہ تعالی دی اس سید نام معاویا سکار گل ہے سیدنا سرکار دی جڑی گال نا وہ سنا گا فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی دی امام بخاری دے فضائل امام احمد بن حنبل دو جلد میرے کو پاکستان باہر منگائی میں سیدنا دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو مولا علی سرکار کی تازی محبت کی گل اپنے زبان مبارک نال کی فرمائیے <تصفح> اخرا جائے نو جا بجا نے یخر سما نے آدھی نہ بےنا ہوما فکدا فکال بےنا ہوما بےنا فوا سا بائی لئے تلبی بہ و کالا کما منہا دا دا مولا کلے مولا دو دیہاتی لوگ اربی جنگل رحم والے عربی جھگڑا کر بیٹھے نے فیصلہ کرانا حضرت سیدنا فاروق اعظم دل آئے فاروق کے آدم سرکار نے فیصلہ کرنا کرنے حضرت مولا علی سرکار نو حکم فرمایا تنا دون بندیاں دا فیصلہ فرماو اونا دو بندیاں دے بولیا وے ہا یقین بینا نہ انہیں سڈا فیصلہ کرنا نہیں جو واقع سن آپ کی حقیقت حال تو जंगल च रहण वाले सन एक बोलिया आ क्या इन्हें सासला करना हैदरत उमर बिन खत्ता बैठे सन उठे छाल मार्दा करे बहन नपे इथो नपके फरमाने वाय हाका महा तदरी है अफसोस तेन पता नहीं है कौन ही آدھا مولا کا مولا کلے مومن یہ تیرا بھی مولا ہے ہر مومن دا مولا ہے جیدہ اے مومن نہیں جا اے مولا نہیں او مومن ہی نہیں جو ہے؟ آمد آمد آمد بولو سب جت پھر دنیا آ فرمند خبردار تنو پتہ نہیں ہے کون ہا دا مولا کا یہ تیرا مولا آئے مولا کلے مومن اور ہر مومن دا مولا ہے مل لم یکن مولا <ہو> فل ہے <مومن> جس دے اے مولا نہیں مومن ہی نہیں مطلب پاک عمر بن خطاب نے اپنا بھی مولا علی پاک نمجھا وے دوسرے نو بھی سبق پڑایا خبردار پاک علی نو اپنا مولا ہی سمجھا جے نہیں تے مومن نہیں لگے رہے بولو سبحان اللہ اور سجنا جڑے اج دے ملنگ ہے ونگ گوٹن والی برادری جنہوں اپنے پچھے دھون دا پتہ نہیں انہاں دے سامنے مولا لی دے خلاف گلا ہو سی ملا تکریر بھی کر سنتے رہتے نہیں اتنے عمر بن خطاب سن جڑے اٹھ کے گربان نپ لے لیا بئی مانو شرم نہیں آتی جہاں سنتا پیا خلاف یہ محبے جا گل ہوئی ہے کہ فیصلہ کرے گا بس ایل پیچھو جربان ناپ لیا دشمن کلم جو دشمن دھو تو دشمن کی جی مرضی تصویر چ بنا توجہ نہیں فرمائی نے دشمن دھت قلم ہو سونے گھوڑا چ بنا ہوئی تو فوٹو بناونی نک لما چکر جی مرضی چکرے جنہیں مرضی سونا ہوا کر کے مراد دین دے. نبی پاک دے صحابہ دے. دے کیوں نہ جی مرضی شکل پہ بنا دیا جی حقیقی رخ ویٹے میرے مستفا صحابہ حسیم جمیل نے اپنی سیرت کے لحاظ کوئی مائی دلال انگلی نہیں اٹھا سکتا مولا علی نشکل کشا کا لکب ہی آخر ایڈا جو نام مبارک پوری دنیا تے مقبول ہویا ہے بندے بندے منہ مو چولا چو مشکل کشا مولا مشکل کشا ایڈا جو مولا اس واسطے ہر بندے دے مو تے آیا ہے جو رسول کریم نے فرمایا مولا دا لقب سونے دقبول مقبول میں یہ سونے فاروق کے آزم نے بھی روایت سنو عام مشہور کتابوں کی روایت مشہور روایات یہ مشہور روایت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہم انی اعوذ من دے اے اللہ میں اس مشکل مصیبت کو ری پناہ لینا وا جس مشکل مصیبت کے اندر حل کرنے والا علی نہ ہو فرمایا ایک مائی اور بدکاری کی تھی, بچہ ناجائز حمل کا اس پیٹ شریعت مطابق ثبوت تو بعد مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مولا علی نے فرمایا مجرم ماں وچ جال ہے جرم جمے اس تو بعد ماں سنسار ہو حضرت فاروق آزم نے فرمایا میں اس مشکل سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں جس مشکل میں حل کرنے والا علی نہ ہو لولا علی جا ہلاک عمر اے بھی آپ نے اسی موقع فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا فرمایا مجرم ماں جا بال ہے ان کی جرم اے جمے اس بعد ماں سنسار ہوئے اگر فاروق آزم نے فرمایا میں اس مشکل سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں جس مشکل میں حل کرنے والا علی نہ ہو لولا لا علی جا عمر اے بھی آپ نے اسی موقع سے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جائے اتوں جو پیائے لکب مشکل دے کشاد آ شہ آیا کھڑا ہے تو دے کے منہ بھی آیا شا نقب آ لینا نہیں چاہیے کیونکہ یہ مخالف وائقی کی ہے کیونکہ سارے فاروق آزم کی طرفوں آیا سمجھ نہیں آئے اچھا ہوں تم سنانا فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل دے حوالے نار سوائے موہر کا بحال فقال يا امير المؤمنين جوابك فيه احب الي من جواب علي قال بسم الله قلت لقد كره تراجلن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزه بالعلم عزا ولقد قال له انت مني بمنزله هارون من موسى الا لا نبي بعدي سام مواویہ سکار کو ایک شخص آیا ہے، کوئی مسلا پوچھنے آپ فرماند نے فاقا یا امیر وہ شخص ارد ہے حضرت معاویہ نو اے امیر المویل تیرا جب میم اساب نال معاویہ فرما نے بے سما کلتا بڑی بری گل کی پتا جی امام دیکھ حوالے میں گل کر رہا کس امام دے کی کتاب جو سیدنا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ جہاں دس لکھ زبانی حافظ امام بخاری رحمت اللہ تعالی مشائق اساتذہ اشاتذہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ وہ شریعت دا امام ہے جن کا چوتھا نمبر ہے شریعت امام شریعت دا پہلا امام امام اعظم ابو حنیفہ حنیفا انیفی امام اعظم ابو حنیفا دوسرا نمبر سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ جناب مکل دین مالک اخوام تیسرا نمبر امام شافعی رحمت اللہ علیہ چوتھا نمبر امام احمد انہیں منع آئے آپ ہمبلی عت فرمائی لیکن اختلاف ہے حقیقت دا اختلاف نہیں حقیقت, دا اختلاف نہیں حقیقت دا اختلاف چارے ایک نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ غاؤس پاک دا امام ہے جانو ہوس پاک پیر یارویں کوئی کلک نہیں یہاں دے مذہب دے آپ فتوا دے سر روس پاک سا امام ہے سا پیشوا ہے سا پیر ہے اسا نام لے ٹر جائیں پیر بہو سلسلہ قادری موسا پاک شہید یہ سارے کہنا غوث پاک دے من پاک دے سلسلے دیکھ فقیر پیر باہو سرکار اس پاک دی بارگاہ نظرانا پیش کردہ فریاد کر تو زوک تادا کرن دی کراطر پیر دا ایک شیر چا سنانا سنا چھوڑا درا مدے بولو سبحان اللہ پیر باہ فرماند سی نی یاد پیران سن فریاد یاد پیریا پیر میری عرض سنی کن در کے او میرا بیڑا الچ کپل د مچھنا بین ڈردے پیر جلالی او مہبو بے سبحالی سا خبر لو جھٹ کر کے پیر ج یار میر اوتے بننے بنے لگتے ترکے لال بول سگیاب رستہ ہے فکیر وا برباد ہویاں ہوا سد کے جاوا پیر باہو اپنا مرشد مننے او پیر گا پاک ای پیر گاؤس پاک جنوب اپنا امام مننے او امام احمد بن <تصفيق> والے جڑی گل بیکر د روایت نقل بیکر د کمی مضبوط پکی ہونی آپ فرما نے حدرت معاویا فرما نے بڑی بری گل کی وہ پہ آخر تیرا جواب علی دے جواب دنوں بیوتا پسند ہے آ فرماندے نے گل بڑی بری کیتی کی بڑا بہریا بولے ہیں. کیا مطلب مول حضرت سیدنا معاویہ سرکار یا کیدا سی یہ ہوئی ایمان سی علی لکھا مواوجہ ہو نہیں پہنچ سکتے ورنہ ورنا اس گل برے آخر یعنی سوچیا حضرت معاویا گل کی میں علی نا افضل ہوں تا میری گل یہ زیادہ پسند ہے لیکن وہ صحابہ سن لا خاف الحمت دی اللہ تعالی شان دس دے کہ کسے ملامت میں نے مارنا رہے ملامت کرنا رہے دی ملامت دا ڈر خوف نہیں رکھ دے بلا جھجک بلا ملامت دا خوف بلا جناب جی کسے ہنی لحاظ دے اُنہ صاف کہہ دیتا اُنہ فرمائے بڑا بھیڑا بولے ہیں کی مطلب کے غلط کی دے تیرا کہ میں افضل علی افضل ہے اگے کی فرمائے فرمائے اللہ قد کرتا جو لنکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزہو بال فرمایا ایسے بندے رسول کریم بخش نبی وچوں فیصلے درد وام رکھنے والا نال بولو سبحان اللہ جھوٹ روایت وہ بیان کر سچیاں نہ ہو سو سچیاں بتری جھوٹ والے بات ضرور جانا ہے <laughs> جھوٹیاں جی سچ کا مواد کو مواد جھوٹ تو ہے کوئی اے آواز آئی تو ادھر آئی تو ادھر آئی تو کوئی پتہ نہیں کئی یہ آواز مذہب نہیں مزہ بنے وی نہ آواز آئی تو فلان آئی پتا نہیں آئی کھوتے دی آئی, آئی، کہ بلان کی آئی یہ مردی جوڑ لو آواز او جی او نا میں آکان جی اجکل جماعت کو فردیاں تھیں وہ تھڑیاں آتے نے بس جر فلانی تھکڑی وہ فلانا جماعت فلانا جلانے تھکڑی تھیا بنا پیلتے اتریاں پتا نہیں اسلام کا تھیگڑی کوئی اسلام سے آکام میں شریعت دجمو ہے احکام میری سہلت خیر آج کل جھوٹیاں کو دلیل نہ ہوا بیاں کردیش کی گل ہونے پھر فلاں نے سارے خواب دیکھیں دی جی سا نبی پاک نے فرمایا ہے کہ تا بالکل سچا ہے وہ ایویں جنوب مینو اللہ دے فضل لال ساڈے کول قرآن حدیث ہے سچ سانوں ایک دن بھی خواب بناو لوڑ پئی۔ نہیں میں بیان کرنا ہے میں قرآن حدیث اگیں کھول دینی ہے میرے خواب غلطی ہو سکتی ہے قرآن ادیس نہیں ہو سکوں خواب ہر میرے بھائی صاحب نے چھوٹے تو انہوں نے ایک کہ لگا کہ جی سڈے بندے نے خواب دیکھیے اللہ دے اللہ دلی ہے تھا جیڈر امیر بالکل غوش زمانے میرے براہ آخیا کہ اسی ولی میں بھی خواب کی پکا جھوٹا کرداب بئی مان منہ ویک میرے براہ میرا براہ جی تھی گڑیا میں گڑیا پریشان کیوں نہ مرو کسی پاس خواب کی لڑ نہیں یہ چھوٹے کا مزہ سڈے بزرگ نے دین لکھے کہ ساری شریت کشف دلیل نہیں اللہ دلی کا کشف دلیل نہیں دلیل قرآن حدیف اجمائے امت اور قیاس جہا قرآن دمام مستحد ہے شریعت اور عقیدے دے اندر تے پھر قیاس بھی نہیں چل سکتا قیاس دلیل ہے قیاس دلیل آخیا گیا مسل فکام ہلال کے مسلوں میں آخیا گیا, ہے دے دے گیا ہے عقیدے بھی دلیل نہیں عقیدہ صرف قرآن اور سنت اور اجماع امت دے لال بڑھتا ہے کیونکہ اجماع امت قرآن سنت آنگو قطعی کتوی شہ یقینی شہم ہے نبی اونٹنی مبارک گم ہو گئی سیت مشہور کتاب سبل روداور رشاد سیرت ابن شام وغیرہ اونٹنی مبارک گم ہو گئی سرکار نے فرمایا میری اونٹنی تلاش کرو گل سمجھا جی منافکا نے اس تو قیاس کی تا کہ جی پتا ہوں گا دسنا پی دا فلانی تھانس تو, تو عقیدہ بنایا منافک نے نبی پاک سرکار نے فرمایا کیا حال ہوئے گا ہوگا جڑے میرے علم اس طان کر درم جاؤ میری اونٹنی دی مہار فلانی تھان تے درخت نال اڑی کڑی لایا وہ جڑے لانتی کیاس نبی پاک دے علم دے اتراز کیتی بیٹھے کے اتراض کی بنے اللہ دا بندہ عقیدے ایمان جڑے کیاس نال نہیں بنتے ہوں حق بنتا سی کہ وہ آکھ دے صاحبہ ایک جو جیسے صحابہ, صحابہ ہوں کی کیا سالے نہیں سن وہ سمجھی بیٹھے تھے سونا جہاں نتیجہ کرنا کہ نبی پتہ نہیں سی. کیا کی راز دا سمجھ نہیں لگی گیاس تو عقیدہ منافر بنا جائے؟ عقیدہ بنے گا نسے قرانی نسے حدیث اور اجماع امت اجماع امت تا کہ نبی سونے نے فرمایا لا تجتم امتی میری ساری امت گمراہی تے متفق نہ ہو ہاں امت من حیف الامت انج معصوم نے معصوم امت من حیفل الامت اج معصوم ہے جی نبی معصوم نقطہ میرا سمجھا جی ہر بندے نو معصوم آ کے بیٹھے ہو امت من منحصل امت رسول کریم دی ساری امت گمراہی تے کٹھی نہ ہو سکی اکسریت گمراہ ہو سکتی ہے لیکن حق والے میرے علی واگو آلہ حضرت گولڑی واگو ضرور ہوں رہے وہ بہو ایک بھی ایک پاسے ہو کھلوتا یاد رکھنا سواد آدمان ہی حق نو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ باہر صورت گل سے سیدنا امام احمد بن ہمل سرکار نے روایت نقل فرمائی کہ سیدنا نا آواز نہیں ہر او تو بریلویاں بھی, بھی آواز پہ چل ہے علم دا دا دا دا علم ریا کوئی نہیںسٹی مقرر نے سویاں سوائیں ہلاگا نے کافر قریشی اپنا جافر قریشی اچھا اچھا کتوں گا تھے جافر قریشی جان گے اس طرح دے کاسم ڈھڈی جافر قریشی ربانی فلان شبیر شاہ فلانا ہوں تے یہاں دے خلاف گل چکرو لو تو لوگ دے امام دے خلاف <تصفح> سبحان اللہ یعنی قوم کی دی دی تے شعور اتنے پہنچ گئی ہے ممبارک اس قوم دی کہ یہاں دے ہوں امام ایلے ستھن یہ ہوئی ندی امام اہل سنت سن امام احمد را راج ہے سر ہوں امام ایسے سن بابا اگو لگا یار چیست دیا کہ اے جڑی نور جان ہے تو ستائیسویں مری تو لوگ کبھی آتے سارے آدھے وہ تو جنتی میں کیا جی وہ آپ اصل او نو جنتی نہیں پیا دے وہ آپ دے और किए मैं क्या वो ये हकीकत पैस आख दिन असा जन्ती हा तो किए मैं उन्होंने पता है जे सुनावन दौलख गई तो सुना ते सारे गए लिहाजा सुनावन आई नू जन्नत वाड़ो मुड़ सा जन्नत पक्की ورنہ کیڑی شہر کوئی آئی ہے جن فیصلہ کیتی بیٹھے ندی اسی طرح جدو قوم تھلے بئیمان بنی ہے یہاں نے بئیمان امام اہل سنت بنایا ہے بھئی او امام بننگے تے مرا سا سننی سنی گے مگر انج دوشڑے جڑے اجھڑے امام احل سنت دور کی گلچڑے جنہ دیا تا کٹا کر کے سٹے جانور سٹے جنہ دیا رنا پردا جی ادا دلہا امام محل سنت قوم کے پیچھے پی مر گئی ختم قوم میں گر کتوں رہنی ہے لو سا امام احل سنت ہو سکتا ج فکر تے عقیدے کےدار سے امل توئے زمین کا بندہ انگلی نہ اٹھا سکے ہو مامیا تھی میں فلاں میں بکوف جو ہے پردا مرید پیر دیا نگیاں لگی دیا مرید ہے ہوں حق تنہس کہ او پیر اس مرید کا مرید ہوں پیر آ تمہیں نبی دراہ دساں کیونکہ مرشد آتے نے مستفا دراہ دس والے مستفا دراہ گہر میں اگلے دن فتح ہبیبل فتح حبیب التاوا کتاب انڈیا دی حبیب التاوا کتاب پڑھ رہے سن ہندوستان وہ کافران تھلے سن وہ کافران تو چکنے رہنے ہیں تو سب منافک کے تھلے سو منافک تو وسا کھا اعتماد کیا اسلام اسلام لے آ پلان کر انہوں بئی مانچ وہ جڑے چکنے سن دشمن تو وہ اپنا دین نمان بچائی بیٹھے اس ویلے صحیح فتوی اتوں آ رہے ہیں اتوں نہیں روا تو تہ تو حرام, کمیٹی, کمیٹی حرام کمیٹی اس طرح دی اور اس طرح دی جناب مطلب اعلانات دے عید کرنی حرام ہے اور فتح اجملیا اج اجمل ہندوستان دے پندرہ شری گلتی کھڑیا تحرام کمیٹی والے پندرہ شری شری گلتی ہاں پندرہ شری گلتی صرف کیوں جو چکن نہیں رہن پتا کہ کافر کتری نے اصل یہاں کی گل نہیں منگ عوام اناس بھی اتنے وہ لما پیچھے ہے مسلمان جڑے ہیں وہ عوام بھی مرے پہ دمولہ بھی مرے سچی گل ہی نہیں کر گل کہبی بول فتح وا اس لکھا ہے پوچھا گیا ہزور یہ دسو جس مولوی اندر غیر بندے آدھے جانے ہوتی بڑھی نال بیٹھ کے گفتگو کرتے ہوتے جانے ہوجود ہو جی بہ جانے گلا کرتے پردہ نہیں کرتی وہ بڑھی اج دے, دے, دے, دے, دی دی دے امام کے پیچھے نماز جائز ہے انہیں فرمایا کہ جس امام کا ایسا فیل کردار ہے وہ دیوس ہے اس کو امام بنانا گناہ ہے اس دے پچھے نماز پڑھنا نجائز اور اس دے پہ جیڑی نماز پڑھی ہے دوبارہ لوٹانا واجب ہے ہوں جہاں دیا سکول اپنے کھولی کھڑیاں کھڑی ماسٹر گپا لیا پیر ہوئی اتنے بیٹھے ہیں दफ्तर च आ रही है जा रही है लंदन जा रही है आ रही नंग्या के मुल्क च कट्टा करी फिर दिए दौले क्ढी फिर दिये, इन दे सूर होवन पीर इ होवन इमाम वाहिए दला के मुसले का इमाम नहीं बन सभी उम्मत का इमाम कितों बनेगा عمرو غیرت سب تو عمرو جڑی جو سونے دا پہاڑ ہے اکبال ایسی اقبال فرمان ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر انگریز اپنے پتر میں پیاخ رہے منظر در وہ تلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر ساری روحے زمین تے حکومت دے خواب خا تے تھی سوچ دوی منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر تعلیم کے تیز میں ڈال اس کی خودی کو جہا مسلمان تیر آکڑے تعلیم کی صاحب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے یہ اپنی انگریزی تعلیم دے دیتی اچھا یہ دلہا بن جاوے گا بہو پیرے ہے بہویں ملا ہے بھاویں جہاں مرد ہے پھر چاہ بھی پھیرے گا ادھر ہی جاوے گا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر ایک تاثیر میں اک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب تاثیر میں اک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر انگریز سوران جڑی ساری تعلیم ہے اثر ڈی تیزاب نال وقت دی اکثیر تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیز آپ نالوں بھی بڑا اثر رکھ دی ہے سونے کا حمالہ سونے دا ہمالا ہمالا پہاڑ سونے دا پہاڑ بھی مسلمان جے ہوئے گا کی مطلب دا پہاڑ جے ہوئے گا، نکلے گا مٹی دا ڈیر بن جاوے گا ماسا بھی ایمان نہیں چڈا گے سجنا تا کر کے جڑے تلے ہوم او قوم دے امام کی او تے مقتدی نہیں بن سکدے مقتدی نہیں بن سکدے سڈا امام اوگ گا جر فاروق اعظم مولا علی غیرت ہوئے گی تبج نال بول سبحان اللہ یارو میں لڑ نہیں سکتا حکومت मैं झगड़ा नहीं कर सकता लेकिन अपनी जानते खेड के तह सच दस असा इनने केफलत हटा के ते तो वखा सिर्फ इना मैं कोई असला नहीं मेरे को, कोई नफरी नहीं कोई जमात नहीं कोई तनजीम नहीं मैं सिर्फ कला अपने बजुर्गान अपने बुजुर्ग की तरबीयत रह के मिम्बर बैठ के तह सुना वह वह मैन की परवाह नहीं मेरे परवा पर। किस्मत जोड़े मुबारक सदकार नीज की गल का तोड़ कोई नहीं पेश कर इलाका है उथ रहे सन स्कूल पढ़ते सन अल्लाह तला उधर कडिया तो पीर बहाू दे سن سٹ اناٹ چال سٹ اناٹ چرفانہ جہاں اس بندے سائنس دے, دے خلاف لکھا ہے وہ جو پیر با س فرماندے نے کہ سکل کالج جہاں اے مانوی بچڑ خان گچڑ خان جانگے جتھے جانور لیکن ایک ظاہری بچڑ خان تے چری پھری مار گیا پتہ لگیا ہے چوری فری لیکن وہ فرماندے نے اے مانوی بچڑ خانے, بچڑ خانے اتے مسلمان کی اولاد زبا ہوں لیکن پتا نہیں لگتا خون نہیں نکلتا ایمان نکلتا خون نہیں نکلتا غیرت نکلتی پڑھ کے آن دینا چشتی آج نواں انٹھ سے سٹ چندال ہے نے میں دکھایا میری انتر کی پیدائش ہے انہوں کا سٹ انٹھ میں سکھایا پیان اللہ بلی ویکو بلی ہو سارے یہودیت دے ایک نمبر دشمن نہ ہوا سکول نمبر مخالف نہ ہوتا میرا موزوں کی نظر میں یہ سات اٹھ جس میں کئی بزرگان دین حال رہ گئے وہ تقمیمن میں ان شاء اللہ لاواں کشت پہ بار سورت سا مذہب قرآن حدیث نہ قرآن و سنت نہ اچھا ایک نکتا سمجھانا آخلے حدیث کوئی بنتے انہاں بے وقوف پتا نہیں آخلے حدیث مذہب نہیں ہو سکتا سنت مذہب ہو سکتا ہے کیوں جو حدیث جیڑی ہے نا ہر حدیث تے عمل کرنا جائز جی نے ہاں جی کیوں کئی حدیث ایسا جیڑی نبی پاک دیاں خود خصوصیات دیا حدیث مبارکہ مبارک ہے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی آپ سرکار نے نو بیک وقت نو ازواج متحرات گھر والیاں رکھیاں رکھا حرم پاک یہ حدیث پڑھ کے کوئی عمل کر سکتا ہے سوہنے نبی سرور دے ایک شخص آیا ہزور ارد یا رسول اللہ میں روزے دی حالت زیادہ کیتا ہے سرکار نے فرمایا ایک غلام آزاد کیردن کی مالک نہیں سرکار نے فرمایا پھر فر دو مہینے روزے رکھ وہ شرد کی ہزور میں ایک رکھا دال ہوا سرکار نے فرمایا سٹ مسکی نو کھانا کھوا ہزور میرے مسکین ہی کوئی نہیں میرے کو خارش ہے کو نہیں آسکرا گئے تو فرمایا بہ جا بخاری شریف کے ایک شخص سرکار دی بارگاہ علیہ دے آلییا ٹوکرا دا پیش کرتا ہے سرکار فرما دے نے اٹھ تو مدینے دیا اتنے جڑے بیٹھے نے بندے یہاں قریبان مسکین دے تیرا کفارہ ادا ہو گیا وہ ارد کردہ یا رسول اللہ مدینے دی وادی در میرے مسکیل کوئی نہیں گھر میرا بکھ ہے حضور نے کھا گھر کفارہ بھی ادا ہو گیا بے وقوف حدیث پڑھے وہ آخر ہے بھائی ایک ٹوکرا لو اپنے بالا چکھواؤ کفارہ کیوں بخاری شریف بندہ بزرگا فرمایا عوام قرآن کی پتا یہ منسوخ بنتا ہے چیت سہی اولادہ اہل سنت دق گو ہق پرست آلے میں اس کو فتوا پوچھنا خود نہیں پڑھتے کیوں جو سنت آن طریقہ نبی پاک کا دا, دا جیڑا امت واسطے چلایا قیامت تک واسطے امت واسطے جیڑا طریقہ رائج کیتا جاوے نبی طرفی خولا واسطے ضرور مذہب تو یہ مطلب اہل حدیث مذہب پہلوں اہل حدیث آکھیا جانا سی جڑے محدثین ہوں سن محدثین دا مطلب حدیث نو روایت کرنے والے اہل حدیث جماعت کی رسول اللہ انہو لا نبی عبادی مگر میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا ہارون علیہ السلام حضرت موسا کلیم بھائی سن سلام توجہ نہیں فرمائی ہاں منزلت ہوں اس روایت کا راہ بھی حضرت نے اور بھی نے روایت کی تھی حضرت معاویہ بھی روایت کی تھی. کوئی ایمان نال دسوے جی ان ویت ہوں یہ فضیلت والی حدیث لکا جاندے کہ بیان کردے دے تے سنیا تسا سیدنا معاویہ سرکار زبانی شان صرف ایک روایت پیش کر مولا علی دی زبانی حضرت عمر صحابہ دان تو وقت چاہیے فضائل صحابا کتاب محدث امام دارا کتنی بھی چند ورکیا چند ورکیا بھی یہ آدھے جز کسے خاص موضوع دے جس کتاب دے اندر احادیث جمع ہون محدثین ہوحدسی استلاح آکھیا آخیا جائے جز فضائل صحابہ سیدنا امام دارا کتنی محدس دی ات شاید ملتان شریف کسی کو بارل میں تے باروں خاص جگہ تو حاصل کیتی حضرت عمر دے بارے گل سنا دینا باقی کیونکہ امر پا کے زیادہ مسئلہ ہے تے اے دے بارے جے جی علی پا فرما گئے تو مڑ سارے دے بارے فمن ان النبي صحا قلنا اهل نجران كلموا علي رضي الله تعالى وفيه اجلاء عمر رضي الله تعالى نوياهم قالوا ردنا الى بلدنا فباب فقال ان صدق الله وشفاعتك لنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد كان شفاء لهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عمر كان رشيد الامر ولن رُدَّ قَدَى ان بہی ہو مرو ردی اللہ تالا نو آخلے نجران عیسائی سن نجران دے رہن والے حضرت امر بن خطاب ردی اللہ تالا نو نو عرب دے چڈیا تا عرب دے دزیرے نو حجاز مقدر ساخیا جانا مقدس خطہ بنیا تھی وہ تھے کافر نہیں خطا دے آخلے نجران حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا دے کو آئے مولالی دور خلافر سی آن کیا کردہ لے سانو واپس اپنے علاقے نجران جان دو उम्र कटियाले गए ने सामू मुड़ा अपने बस्ती अपने बस्ती अपने, अपने इलाकों में जान दो हलत मौलाली मुश्किल कुशा ने फरमायामर कान रशीदल अमरे उम्र हिदायत वाला बंदा सी قدان عمر رضی اللہ فیصلہ ہوا پیر علی فرمان جڑا فیصلہ عمر لن کیا نرگے درد نہیں کرانگا گا ہرگ نہیں کرانگا معلوم ہوا مولا علی والے سن ہک سن جی عمر حق والے نے منتخب کرن والے حضرت کے اکبر بھی حق والے اسی کتاب دور سن عمر پاک جان لگے دنیا تو جان لگے اس وقت ڈر نہیں سی ہوں تو اپنی جان دی ہوئے اوقات نے مولا علی سرکار دے صحابہ نو جمع فرمایا اگر پوچھتے صحابہ نو پوچھتے میرے قتل ہو میرے دنیا تو جان تو راضی راضی جے مولا علی سرکار رو پے آپ فرما دیں کی آخ دے ج تے اے کاش تری تھانسا مر جی آ جری تھانساں مر جی وہ چن تری حکم دسا کیونکہ جس کی خاطر میں بلایا مسلا پوچھا جا کہ شیئہ نکاح جائے گا سونی کا کہ نہیں ش ہیں دو قسم ایک ہیں گالی غالی دا مطلب یہ کہ وہ پکے پیتے تہار یعنی خلیز قسم کے شیا جہ زکات دے منکر یا قرآن چ گھاٹا گاٹا یار سارے صحابہ ہزور کرن اس طرح دے شیعہ نال سننی عورت مرد کا نکاح او سمجھو زنا ہے چٹا ہوئے ہی نہیں چا سنا ہوا ہی نہیں دوسرے ہینگ غالی تو علاوہ دوسرے ہیں او شیعہ تفضیلی جہے فضیلت دین مولا علی نو باقی شاہباد یا صرف پٹ پٹ انہوں دے اگے زکات دی گل کرو دے دے قرآن پورا ہے صحابہ بابا, بابا مسلمان سنڈے عظیم سن ہزور دزوا جی پاک دامن لا کوئی شک نہیں لیکن وہ محرم دے دن چھٹ لیند آتے دے کے لڈے نال قطاریا نرمشیا نکاح اسلام کے مطابق ہوں کسی کر چ نکاح ہو جانا ہے لیکن کرنا آرام ہے کبھی گنا ہے اپنی دھی نظب نو دے کے ایج ان اپنی دھی نسل جانم سکتا ہے سمجھ لگی اے جڑا میں فتوا دسنا پیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی دے رضویہ دی تحقیق دا خلاصہ لیکن عوام جہی ہے وہ کیونکہ غالی غیر غالی دا فرق نہیں جانتی میں تہن صاف پیان دا دے جی کہ جس بہن جمیا آخری وقت گھروں کچ نہ غالب نم آخر اس تیرے پہ حق میں کسی بد مذہب کسی بد مذہب گھرانے نہ تھکے کسی زندی ملد بےدی نہ دے بریلویاں بھی زندیخ بئیمان ہیں ہاں کوئی نبی دا دین دا دین دشمن ہے کوئی مولویاں دے مسئلے کوئی کچھ کوئی شریعت دا منکر کوئی پردے دا منکر سکولی طبقہ اکثر مرتدیم امام اہل سنت دا ایک تو تن دے جانا اس دے بارے मतावार जिल्द नंबर उन्नती लिख लो मता वर्दवीआ जिल्द नंबर उन्ती सफा नंबर छे सौ पंद्रह आपने सुन्नी अकी ईमान की पछाण भी चीजा बयान कीतियां اسے نو پچھان نہ ہوئے سننی ہے کہ نہیں اس کی پچھان تے نشانی دسی ہے امام احمد رضا نے بھی چیز جنہ پہلی شہ آپ بیان فرمائیے کہ سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبین سب کفار ہیں جا نظریہ رکھے اونا نو کافر سمجھے کا سید نابے نو, نو بھی اس کی تاریف کرنے والی جافرجے جا نہیں غلط ہو لگے چلو بازار چواہ لینے لینا جلد نمبر انتی کڈاں سفا محبلہ دسا کڈاں کٹ کے سامنے رکھ کے میں تم سابت کر کہ امام نے سننی دی پچھان یہ دسی ہے پہلی کہ سر سید اور اس اسابے دار کی سمجھے بولو جی الحمد للہ میرے سنی ہون دی پکی دلیل کہ میں نو سب تو واقع کافر سمجھنا بھی برابر کافر سمجھنا پیر ہوئی ہو ہو ہے احسان کیا کافر ہے اور میں او اس چیز کا پاپا میں کافی سمجھنا تابے دار کافرجنا لہٰذا تیرے پکے سنی ہولیل فتح وار بھی آتوا اور چی کا روز مرہ دا بیان تے عمل اور یہ حال دا باقی کا واقعی جو بندی جڑے جہاں گستاخیات رسالت نے بزرگ سمجھتے ہیں مرتد لوگ نے وہ انہاں نال نے او او کوئی مسنی دا نکاح نہیں ہو سکدا نہ مرد دا نہ عورت کرتی چیب چلے من میرا ایک موضوع ہے نواں عورتوں کی آدت عورتوں کی آدتسویں رمضان شریف نو لاہور دے اندر ناہور لایا کی آدت یہ خاص بیبیا نو سنا رہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام دے حوالے دے ناچیز نا بیان کیتا ہے دس قسم دیا عورتاں ہر قسم کی عورت پھر گن کے انہوں نے تو اس اندر آدت جانور والی دسی ہے کہڑے جانور والی آدت فلانی عورت فلانی عورت یہ جی آدت ہو, ہو فلانے جانور والی ہے فلانے جانور والی ہے تو عورت پھر انج کی کرنا چاہیے وہ اپنی سلاح کرے کہڑی عورت لینی چاہیے کس سفت والی آدت والی عورت لینی چاہیے کہڑی رکھنی چاہیے عورت کے اندر کہڑی آدت چنگی ہونی چاہی سارا اس دی بیان بڑا ہی سراہی گیا چھاپ چھاپ علی علی ارشاد اور پوری حدیثی حوالے حدیث اے جی تم دے بھی ہو کہ لفظ امت کا اطلاع کس کس پر ہوتا ہے کیا آج ہر اسلام کا دعوےدار سرکار کی امت میں شامل ہے لفظ امت کا اطلاق جہ مرتدا بد مذبنت نہ ہو سکے مرتدہ تو بد مضبند نہ ہو سکے ہاں ان گمراہ جڑے ہیں जिना दी बिदा तकफीर तक नहीं पहुंची उना इतलाग हो सकता इतला औरतों की आदतें बस चुप लो भाई हम वक्त क्यों मर लंगर जिना नमाज पढ़ लो तो फिर या वक्त मेरे काफी हो नमाज पढ़ो मेरा जी मुनाजरा तर। दे पोषण डेरा नवाबपुरा मुल्तान नवाबपुरा नवाबपुर रोड बतन की بن بھوشن والے بات ہے نا ملتان عشا تو بعد ان شاء اللہ جی. انیس شوال بروز اتوار شاہ چار شوال بروز ہفتہ بعد نماز شاہ بکام چاہ مراد والا موزا طرف دائرہ چوک شاہ باس بستی اشا تو بعد انشاءاللہ नहीं जी चार फिर मैं ऐलान कर रहा नवाबपुर का अच्छा अच्छा ये बन बोसन हाँ ये अब्दुल रूफ साहब हो रहा है कि नवाबपुर रोड दो لوی کالونی نواب پور روڈ چونگی نمبر چار ملتان شریف کس دن ایک دن ہوں تا پہلے تسا دن وہی رکھنا دن یعنی تاریخ چند آئی نہیں ویکنی وہ جی نہ سوار نہیں بننا چان لگے ہو گئے نا اتوار والا دن پھر ایتوار والا دن ٹھیک ہے ایتوار والا دن کان بنے گی پن شوال تو یہ میں ایلان کرن ش اتوار والا <سؤال> دن بعد وہ صحیح گزارش مووی کی شرط چشتی قبول نہیں کرتا میں جو میرے نالی معاہدہ ہوا اور جو تحریر میرے سامنے پیش سی اور تحریران جو انہاں لکھ کے دتا بھائی آ بندہ مناظر ساڑی طرفوں سرفراز نہیں میتے منیبر آمان جڑا رویت حرام کمیٹی آرائے انہا ان منتخب کیتا سی ہون میں شوقتنال مناظرہ تان گا کہ سعید جڑا انہاں دی طرفوں منتخب کیتا گیا سی اے میں نو لکھ کے دیوے کہ میں بیماراں فلانا حضورے میں نہیں آواں دا شوکت جہاں پیا ہے اے تنظیم دی طرفوں بھی متفق ہے اور میری طرفوں بھی متفق ہے ان کی شکست سا سارے اپنی شکست شمار کرا گے یہ لکھ کے دن شوکت نال